اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنی حلف میں حد کی کوشش ہے کہ اللہ مار دے نہ اٹھائے گا ہاں کیوں نہ ہو؟ انسی سچا ودا اس کے ذمّہ پر لکن اکثر لوگ ناؤ جانتی